<تصفيق> والصلاة والسلام على سید والرسل وخاتم الانبیاء اما بعث فاعول اللہ السمیل العلم من الشیخان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد رو عن ابي مریات رضی الله تعالى عن مخلاف ذلك ایغا و قال حدثنا یونسور یونسور العبی اعلا قال اخوانا ابن ظهب الى آلی بات چل رہی ہے سلاۃ السطہ کے حوالے سے کہ کون سی نماز مراد ہے نماز جبکہ اس کے تردیدی جلائل چل رہے ہیں ببیہ حضرات کی جانب سے کہ سلاد السطہ سے مراد ظہر کی نماز نہیں ہے جن جنائ کیا ہے وہ اس کے جوابات جواب کیا جو جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مائید ہے کہ آپ نے جو یہ فرمایا کہ کہ لوگ باز آ جائیں اس سے یعنی جماعت میں شریک نہ ہونے سے ورنہ یہ کہ میں ان کو جدا دوں گا آپ کی جو یہ تنبیہ ہے ری اللہ کی کے مطابق یہ تنبیہ عشاء اور فجر کے لیے تھی یہ تنبیہ عشاء اور فجر کے لیے تھی اس لیے کہ آپ اگر نے یہ بھی فرمایا کہ مناخبین پر فجر اور عشاء کی نماز کے علاوہ کوئی بھی زیادہ بھاری نہیں ہوتی نماز تو یہ جو تنظیر ہے آپ کی عشا اور قدر کے لیے کی لہذا یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ تنویر قدر اور عشا کے لیے ہے سب سے زیادہ کہ ظہر کی نماز پر استدلال کرنا اور اس کی استدل کی بنیاد پر دینا ہرگز درست نہیں ہوگا بات سمجھ سر تبدیل کیا فرما رہے ہیں کس تمبیر سے مراد آپ نے یہ فرمایا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں کسی سے یہ کہوں پڑھائے اور میں لوگوں کو قرضوں کو بلبلیاں جمع کریں اور پھر میں جا کر ان لوگوں کا گھروں کو جنا دوں جو نماز میں شریک نہیں ہوتے تو مطلب اس سے یہ ہے کہ نماز لہٰذ کا استعمال اور پھر اسی بنیاد پر یہ کہنا ہے کہ سلام کی نماز دور نہیں ہے دیکھ سکتا فَقَدْ رَوَى النَّبِيُّ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ قِيلَ عَبْدُ ذَا الْكَيْسِ لَكَيْسَ لَكَ قَوْلٌ لَسَمِعْتُ شَيْئًا بِخِلَافِ هَذَا الْقَوْلِ فَيَمَّا رَحَّتَ عَنَا يَا مُخَطِّرُ سُنَّتُكَ عَبْدُ الْعَلَا وَرَبَّنَا نَوَا مِنْ اللَّهِ الْمَالِكِ الْحَذَّتِ وَنَبِيِّ الزَّنَابِ عَلَيْهِ الْعَارِجَ النَّبِيُّ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى وَعَلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صل وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي بِنَصْرِ يَدِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْشَأَ اللَّهُ تَعَالَى الَّذِي بِنَصْرِ میں نے رادہ کیا کہ دو بھی کا جمع کرے کی جمع کرے پھر میں کسی کو حکم دولان دو کے دو نماز پڑھائے پیچھے ان لوگوں کے میں ان لوگوں فجد کہ جو کے پیچھے چلا جاؤں اگر میں سے کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ, يجد کہ وہ پائے گا موٹی ہڈی ایسی ہڈی جس پر گوشت وغیرہ ہو اور پائے حقن تئین اچھے لشہد شاہ آ تو عشاہ تو یعنی اگر ان لوگوں کو یہ بھی یعنی دنیا کے اعتبار سے اتنی قدر ہے کہ اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ان کو کھانے کو کچھ ملے گا مسجد میں چاہے وہ خود ہی کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی کیا کریں عشاء کے لیے آئیں لیکن ان کچھ اس نماز کی قدر نہیں آخرت کے اعتبار سے کچھ کا پر کتنا حضر ہے یہ مطلب لویہ اگر ان میں سے کسی کو معلوم ہو جائے کہ وہ پائے گا من سمینہ موٹی ہڈی مراد کیا ہے ایسی ہڈی ہے جس پر گوشت لگا ہو ٹھیک ہے نا مرما پائے خور او مرما تین اچھے اگر ان کو یہ پتا چل جائے تو وہ ملیں گے تو عشاء لوگ عشاء میں حاضر ہوں تو پتا کیا چلا کہ یہ کس کے لیے شاکی نماز کے لیے چلانے والی کیبد اللہ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ وليد وسلم من پر فجر اور عشاء کے علاوہ, علاوہ بوجھ نہیں ہوتی علامات جیسے منافقین کیستی کرتے ہیں اور اگر ان کو پتہ چل جائے لو یار یہ جان لے ماں ما کتنا فجر و میں تو یہ ضرور دونوں نمازوں کے لیے آئے اگر گٹنوں کے بل چلے گتنوں کے بل چلنا ہے اگر ان کو پتہ چل جائے فجر و عشاء کی فضیلت کا تو یہ گسٹ گسٹ کر بھی آئیں سمجھ آ رہی ہے بات کی نہیں ولو ہب ون کے بل جلا دوں علامت اس شخص کو لمبر جلا دوں اس پر جو نماز کے لیے نہیں کالا حد نظین وقت ہو گیا رخ کا ذن کا لوگوں میں کچھ سو رہے تھے وہ اور وہ ننگے پڑے تھے ایک اور بعض نسخوں کے اندر وہ ہوم ہے اور محدثین نے اس کو زیادہ راجن قرار دے دیا عبادت کو کہ یہ عزون ہے ذہ کے ساتھ اس کا مطلب ہوگا کہ وہ حلقہ نہ بیٹھے تھے آپ جب مجرے سے وہ باہر آئے تو کیا وہ لوگ ہلکا لگا کر بیٹھے تھے لیکن جو عبارت لکھی ہوئی ہے سو رہے تھے, تھے شدیدا آپ نے غصے کا اظہار فرمایا اولا بول چاندا رجلاً نگر کوئی شخص نگما سا لوگوں کو بلائے گوشت کی طرف گوشت والی ہڈی کی طرف او نرما تئی یا کھوروں کی طرف پایوں کی طرف لاجا بولو تو اس کی کیا کریں گے دعوت کو قبول کرنے کی وہ پیچھے رہتے ہیں اسی حکم دو کے ان لوگوں کو نماز پڑھائے على دور عن پھر میں چلا جاؤں ان لوگوں کے گھروں کی طرف جو اس نماز سے پیچھے رہے ہیں کیا ہےزر واحد مت کا سیرا ہے فرس ریما پھر میں جلا دوں کس کو ان کو تو یعنی ان لوگوں کے ہاں اس نماز کی اہمیت نہیں ہے تو اس روایت کے اندر روایت ہے اس میں بھی عشا کی نماز کا تذکرہ ہے کہ یہ جو آپ نے گمبھی فرمائی ہے اور جو رائد سنائی ہے کہ یعنی میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کے گھروں کو جلا دوں یہ عشاہ کی نماز کے حوالے سے خود اولا گزرے ہیں آپ نے آپ کے سامنے کیا گوشت والی ہڈی میرے ماتین وہی پہلے والا ہے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ وسلم کا جو یہ قول ہے آپ کا جو ارشاد مبارک ہے اس سے مراد کون سی نماز ہے ارشاد کی نماز ہے اور ہاں یہ بات بھی لینگ رہے ہیں کہ ان حضرت محرت کی روایات سے ہرگز کو یہ اصطلاح نہ کر لیں جن کے حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ سلاط وسط ہمراد عشاہ کی نماز ہے کہتے ہیں وہ لوگ اس سے اصطلاع ہرگز نہ کر لیں کہ سلاۃ وسط ہمراد عشاہ کی, کی نماز ہے کیوں اس لیے کہ خود حضرت ابو محرا رضی اللہ تعالیٰ ہو یہاں پر حضرت صلی اللہ علام سے یہ واحدہ کے متعلق نقل کر رہے ہیں اور خود حضرت بحیرہ کا مسلک سلاۃ البسطی کے حوالے سے مختلف ہے عشاء کے حوالے سے نہیں ہے سلاۃ البسطیٰ وہ کسی اور نماز کو قرار دے رہے جیسے کہ آگے آ رہا ہے ٹھیک ہے تو عشاء کی نماز کو اس سے ہرگز کو یہ نہ سمجھ لے کہ عشاء کی نماز ہی سلاۃ البسطیٰ ہے کہ حدیث کی بنیاد پر ہرگز نہیں اس لیے جو خود راوی حضرت بحرہ کا مسلک سلاط البسطی کے حوالے سے اور ہے جبکہ وہ یہاں پر روایت سے کوئی ضرالت نہیں ہے کہ یہی سناتا ہے ان بعض لوگوں کو مان کر رکھا یہ بلکہ حضرت الحرا نے النبی خلاف ہو جانے کا خلاف ہو جانے کا اس کے بعد خلاف ہمیں ماسنت مو رہی جیسے کہ ہم آگے ذکر کریں گے ان شاء اللہ بات نہیں سمجھ میں یاد ایسے کوئی یا کردار نہ کر لیں کہ سناتی سلاۃ الشاہ نہیں رسب برآن نے یہاں پر سلاۃ الِ شاہ کا ذکر کیا ہے لیکن صنعت الشاہ اس حیثیت سے کہ یہ جو رحدہ آپ نے سنائی ہے یہ شاہ سنائی ہے کا مسئلہ یہ نہیں ہے بلکہ ابن سے ان.. ان یہی کہنا ہے ان کی بھی کہتے ہے کہ یہ جو عالم وسلم نے فرمایا ہے یہ جو وعید ہے یہ جو تبیر فرمائی ہے یہ عشا نماز کے متعلق تھی کسی اور نماز کے متعلق نہیں دیکھیے ابھی اخباروں کالا اخباروں پیچھے رہ جانے والوں کے یہ ان کے گھروں کو جانے کا فرمایا تھا تو کون سی نماز تھی وہ عشاء کی نماز, کی نماز پر چار دہیلیں ہو گئی جو جن سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت سے یہ کہنا سر یہ دلیل نمبر پانچ رویان بلکہ دلیل جواب نمبر پانچ ان کے اندر جو دلائل تھے ان دلائل کے جوابات چل رہے ہیں وقت روبی عبداللہ خلاف یہ جو روایت گزری ہیں جن میں یہ فر... جن کے متعلق یہ کہا گیا کہ آپ کا یہ فرمان جبھر کی نماز کے متعلق تھا اور پھر یہ کہنا کہ تھا بری نماز ہے اس کے برخلاف سے بھی روایت ہے حضرت عبداللہ کی روایت کا خلاصہ یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے آج جو یہ وائن سنائی ہو یہ کسی نماز کے متعلق سنائی ہو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو وائن ہے یہ ہر اس شخص کے لیے تھی کہ جس پر جو کام شریف کی طرف سے لازم ہو اور وہ اس کو نہ کرنا چاہے وہ جہاز ہو چاہے وہ نماز ہو چاہے کوئی دوسرا فیل ہو شریعت نے اس سے شہر عمل کا تقاضا کیا ہے اور اس کے سوالوں کو بجا نہیں لایا تو یہ تدبیر آپ کی ہر اس شخص کے لیے تھی یہ جی کسی ایک چیز کے لیے یا جی کسی ایک نماز کے لیے نہیں تھی لہٰذا اس کا خلاصہ بھی یہ نکلے گا کہ پھر کس محل کو زور کے ساتھ خاص کر کے اور اس پر یہ انداز کرنا کہ سے زور کی نماز ہرگز درست نہیں ہوگا وئن ذلك القول لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم حال الصلاه كان حال الاخرى وہ کہتے ہیں کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یہ حال صلات کسی نماز کی حالت کے نہیں تھا وانما كان له حال الاخرى یہ کہ دوسری حالت کے لیے تھا ثم يمال حدثنا ابن الموزن قال حدثنا صد قال حدثنا عبد الله بن نهيا قال حدثنا ابن الزبير قال عن جابر قال رسول الله الله عليه وسلم کیا سنت نے ایسا فرمایا کہ لولا شيئ تو تو علاوہ کہ آپ نے کہ لولا محاذ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو میں کسی شخص کو حکم دیتا کہ وہ لوگوں کو نہ پڑھاتا پھر میں لوگوں کے گھروں کو جلا دیتا علامہ جو اس میں ہے اس کے ساتھ ہی رجس شخص کے آپ, نے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق فقال نے اللہ اللہ اگر وہ شخص باز نہ, ہوا باز نہ آیا حر ہو تو ہر آئی مالا متی ہے گھر کو اس پر جلا دوں گا اس چیز کے جو کچھ اس گھر میں ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی نماز کے متعلق نہیں تھا آپ صرف اللہ کو کسی شخص کے متعلق کچھ فرمایا گیا تھا کہ وہ ایسا کرتا ہے یعنی کسی بھی حکم کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے متعلق یہ جو آپ کا فرمان ہے جو آپ کا فون ہے یہ ہر اس شخص کے لیے ہے ہر اس شخص کے لیے جو پیچھے رہ جانے والا ہو چیز سے لائمباغ یا تخلفان ہو کے جس سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے چاہے وہ کوئی بھی اس پلے کا فی حالت میں نہیں ہے ولافی شعین ماتقدہ منظری اور اعلی سرات وسطہ ماہیا اس میں کوئی دلیل نہیں ہے اس بات پر بھی کہ یہ تبلیغ کسی ایک نماز کا خاص ہے اور نہ ہی اس بات پر ماتقدہ منظری ہے اس پر پہلے دلیل گزر چکی کہ اعلی سرات وسطہ ماہیہ کیا اثرات وسطہ کون سی نماز ہے اس پر نہ ہی تو کوئی سرات وسطیٰ پر کوئی دلیل ہے اور نہ ہی حضرتنے ثابت ربی اللہ تعالیٰ کی جو حدیث اور جو ان کے کے جو آباد آپ کے سامنے آ چکی اب علامہ تحمی کہتے ہیں فلم انصف اخر نہ خوشی منظر کا دلیل جب ہم نے اس چیز کی نفی ذکر نفی کر دی جو ذکر کیا تھا ہم نے زید تھے روایات کو تو لہٰذا پتا چلا کہ اب انہوں نے جو دلیل پیش کی تھی جن روایات کا استعمال کیا تھا ان روایات کے اندر اس بات پر کوئی دلیل نہیں ہے دوسری ایک روایت دوسری کی عبداللہ ابن عمر کی اب اس کو ذرا چھیڑتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کی روایت کیا ہے اس کا جواب حیرت احمد کی روایت کے بعد آتی ہے پھر لوگوں نے پوچھا کہ آپ سراہب کے ساتھ بتائیں پھر انہوں نے کے یوں بتایا کہ وہ وہ نہ معاملے جس میں تحمیری قبلہ ہوا یعنی آپ کو کابل اللہ کی طرف پھیر دیا گیا یعنی معلوم ہوا کہ ظہر کی نماز کیوں کہ یہ کہتے ہیں سلاطن مصطفی نماز ہے کہ جس میں تحویل قبلہ ہوا تحویل قبلہ تو ٹھیک ہے ہوا لیکن باقی جو یہ کہنا کہ سلاطن مصطفی نماز ہے وغیرہ وغیرہ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا خود کا اشتہار ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں یہ کس کا اشتہار ہے خود حضرت عبداللہ ابن عمر کا اشتہار ہے یہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ثابت نہیں ہے حضرۃس وسلم نے ایسا فرمایا ہو تو سلاۃ السلم وغیرہ نہیں بلکہ صدم عمر کا اشتہار ہے اور جب ایک صحابی کا اشتہار کسی دوسرے صحابی کے خلاف یا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی شاخ کے مخالف آ رہا ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا لہٰذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شاخ صلاح نہیں ہے اور دوسرے صحابہ کا دوسرے صحابہ کے اور دوسرے صحابہ کی روایات جس کے مخالف ہیں کہ آج آپ کا یہ اشتہار فرست کے مخالف میں عمل نہیں کرے گا اور اس سے اصطلاح کرنا پھر درست نہیں ہوگا ایک جواب دوسرا جواب ابن عمر کی روایت کو یہ دیا ہے کہ حضط اللہ احمد سے خود ہی سلاط البسطی کے حوالے سے اس کے خلاف منقول ہے اس کے خلاف منقول ہے اور عبداللہ اللہ عمر نے سلاۃ البسطیٰ اثر کی نماز کو قرار دے دیا ہے دوسری جگہ پر لہٰذا جب خود ہی اس کی مخالفت کی تو پھر اس سے ہم اب جو روایت کی حکایت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شکایت منقول نہیں ہے بلکہ وہ حضرت عبد اللہ میں اشتہار ہے حضرت سے منقول نہیں ہے ایک گاؤں کہ حضرت عبداللہ احمد کا, کا قول ہے فرمان نہیں ہے دوسرا فقد غیر عاد الوجه خلاف و نماز کونے کے خلاف وہ کیا ہے جو خود راوی اپنے ہی مخالفت کر رہا ہے لہذا ثابت ہو گیا اب یہ بات دارت کرتی ہے کہ علیہ وسلم روایات ہیں صنعت السط سے کون سی نماز مراد ہے تو وہ اس کے باروں بول رہے ہیں تو یہاں تک اب تک آپ کے سامنے بات آ چکی ہے زید بن صاحبت کا یعنی جن روایاتوں نے اس سے لال قیا اسنات مستط شور کی نماز ان کے جوابات تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے یہاں تک آ چکے ہیں ضمنا ان عشا کی ان حضرات کی دلائل بھی آئے کہ جو لوگ کس کے جو یہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اسناط السط مراد عشاہ کی نماز ہے ٹھیک ہے اس کی ذریعے بھی ایک حد تک گزر چکی اب یہاں سے آگے یعنی وہ حضرات مراد ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ تو یہاں تک تفصیل کے رہے کہ زہر کی نماز مراد ال اور جوابات کے ساتھ آپ کے سامنے تھے, کے تھے, کے تھے واللہ اتم و آتم اللہ تعالیٰ, تعالیٰ دنیا کی کا مقدر ہے اللہ تعالیٰ صحت والی کرنا ہے اللہ تعالیٰ سب اللہ کرنا السلام علیکم